اناض صورت النازعات مکی ہے اس میں چھیالیس آیتیں اور دو رکو ہیں نام پہلی آیت میں لفظ النازعات آیا ہے یہی اس کا نام رکھ دیا گیا ہے مفسرین نے اس کا نام اسرہ اور اتامہ بھی بتایا ہے الصحرہ آیت چودہ میں اور التامہ آیت چونتیس میں آیا ہے زمانہ نزول یہ صورت بالاتفاق اتفاق مکی ہے ابن مردوحہ اور بحقی وغیرہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اور ابن مردوحہ نے ابن زبیر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ صورت النازعات مکہ میں نازل ہوئی تھی